سملا نا عظیم اور سدا فرسول نبی غل کریم سبحان اللہ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 ہماری آج کی اس نشست کا موضوع <مغلوم> نام نہاد شیخ <شایف> الحدیث غلام رسول شعیدی کی نیچریت کا سبوت ہے نام نہاد شیخ <شایف> الحدیث, <نام نحاد شایف> الحدیث>, <نام نحاد شایف> الحدیث>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 یہ مختلف تجلیات ہیں سر سید کے رحورات ہیں اس کے افکار او او اس کے نظریات کل یا بعض زیادہ تر بعض نظر آتے ہیں اس کے بعض نظریات جو ہیں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 تو دیوبندی اور نیچریت کو سہیلیاں کہہ لو کیا کہہ لو یہ دونوں آپس کی سہیلیاں تو حضرت جی تنظیم المدارس ان کا اور وفاق المدارس ان کا یہ سب نیچریت کے تجلیات بے گے ہاں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 آپ ہم سمجھ آ گئی بولو سال کہا سیا قانونی قانون پرانے فلسفی نئے سائنسدان جنریچری ہے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 اپنے دور کے غیر شکولی ملا جو بے عمل بے سمجھ گئے اور بے عمل بے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 کہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اسماعت کا اس کو ختم کر دینا مسجد. پھر ایک نیا نظام قائم کرنے کا نام کیا بتائیں اور بولو مرو کیا کرنے کا نام ہے تو جب نئے سریت کے اندر نیا نظام ہے ہی نہیں ہو ہی سکتا تو کیا مت سے انکار ہو گیا بولو کیا مت سے انکار ہو گیا جنت کا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 مقصد کیا تھا آزادی کے ساتھ موج میلہ اڑاننا کیا مو یہ مقصد ہے اس ای کا ذکر تو کا ہے اب سمجھنا یہ نیچریت کا عقیدہ اسلام اسلام کے دور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 نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو کے تابے ہے اور وہ سائنس کے تابے ہے اور سائنس سائنسدانوں کے ہاتھ میں ہے تو سائنس دانوں کے ہاتھ میں اور قانون قدرت سائنس کے ہاتھ میں تو قانونِ قدرت سائنسدانوں کے ہاتھ میں لہذا قانونِ قدرت جن کے ہاتھ میں خدا ان کے ہاتھ میں لہٰذا وہ تہذیب دے تو حاصل کرو وہ تعلیم دے تو حاصل کرو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 ان کو پابند کر دو کہ ہمارے کاموں میں دخل نہیں دینا ورنہ امتیاح پسند ہو جاؤ گے اگر تم ختم کرنے کی سوچو گے تو دہشت گرد ہو جاؤ گے اگر جارحانہ طریقہ اختیار کرو گے تو دہشت گرد ہو جاؤ گے اگر بیان بھی تم نے جارحانہ انداز میں کر لیے تو پھر بھی تم دہشت گرد ہو گے جس طرح کہ مجھ پر دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی حالانکہ میں نے بندے نہیں مارے محل اس وجہ سے کہ میں نے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 وہ کیا ہے نیکی, نیکی اور ان کے حاصل کرنے کے اندر جو رکاوٹ بن جائے آئی آئی وہ ہے برائی چاہے خدا کا فرض ہے چاہے اسلام آ کا آ وہ فرض دل دل ہے دل جو, دل جو نیکی, جو نیکی ہے تو یہ ہے جو برائی دل ہے, دل ہے تو وہ ہے کیا مطلب ایسی وانتی طاقتیں شیطانی حاصل کرنے میں اپنے شیطانی مفادات کو حاصل کرنے میں اپنے شیطانی فرونی تاغوتی مفادات کو حاصل کرنے میں کوئی برائی بڑی سے بڑی حد تک کوفر و شرک جو ہے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 उनकी वही सैंस।, सैंस उनकी वही क्या है हमारा हरम का उनका हरम लंदन बेर, बेर, बेर, उनका हरम लंदन का लेटरी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 دان ضرور ہے مگر شیطان کا سمات... شیطان بشایت... وڈا اس کا ان کا خدا ہے اصل یہ فر.. بشاعد... بشایت... بشا. اس اصل میم میم بشایت... کی بحالی اور فرق اس کے فرما بردار ہے بشایت... بشایت... اب سمجھ آئیے تو پیچھے آپ وہیں ساری بات بتا دی اچھا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 رہ والے کی داڑھی ساپ پگڑی والے کی داڑھی ڈاکٹر ساحل خان کی داڑھی ڈاکٹر اشرف کی داڑھی یہ داڑیاں اس کو لڑتی تھوڑی ہیں یہ وہی ہیں مگر جب دلتا ہوں کیوں سن لو وہ مسجد بنانے کے لیے تیار ہے مدرسے کا سارا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہے اور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 توحید کی دکھی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے ساگر سے نہیں چاگر سے نہیں توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے آہ! پلائی جاتی ہے اللہ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 آج تین نہیں ہوتا جو دین ہوتا ہے وہ اسمبلی میں نہیں ہوتا ہوٹ کے جو اسمبلی میں ہوتا ہے وہ تین جو دین ہوتا ہے وہ اسمبلی میں نہیں ہوتا کسی کا بچہ جب وہ دین اسمبلی میں ہے نہیں تو کرے گا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 वन फेर के आखो ए इस्लाम है जरा नहीं फिर आखो ए मसले झूठ दहाँ मकसद क्या मकसद ये रखा कि साइंस के लड़के गुमराह ना हो जाए <laughs> مطلب کیا کیا اب یہی تین باتیں میں غلام رسول سعیدی کے پاس دکھاتا ہوں ٹھیک ہے موہر لگ جائے گی پھر کے نہیں یار کیڑا چڑھا پھر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 صفہ نمبر ایک سو اکاون سفا نمبر ایک سو پینتالیس نی نمبر ایک سو نمبر ایک سو انہتر نمبر ایک سو بیاسی نمبر ایک سو انیس نمبر ایک سو بیس نمبر ایک سو بیالیس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 دماغ گیا پھر پھرے دماغ نے فیصلہ کیتا کہ بھائی اے زمین پاری کچ رہی ہے اتو نے بنا دتا قانون کہ ہر پاری شہ ہولی دی پی ہے ہوں وہ تو سی صرف سیب بجے کا کمال مرو بہت وہ تو بابے ہو چیتا پھریا سی صرف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 فدو فدو آدر جو میں پڑھی عبارت نا جو میں عبارت پڑھی سمجھتے بھی پورا درد نظام چاہیے اس مرد خدا دے. لیکن میں سمجھان واسطے میں بھی اخیر کرنا میںفز پنجابی بولنا کسی سارے آپ نے یورا پالے نا یورا پالے کوئی دعو کر لین دلیل جد اکلی تے ہوں گے ایک پلو نے آ دوسرا دسرا لانسی جیڑی گل نے لکیر دے دے فکیر نے فدو دے پترا نو جنہ مرضی سمجھائی جاؤ سورج ہاتھ سے وقائی جاؤ تک ہے چی لے ہوں تو گل سمجھ آ گئی تمہیں کال حدرت نے انہیں دیکھی کو گاٹ لائی عزت کرنے کا حق ادا کر دیا نہیں اب بات کو سمجھنا امام اہل سنت نے زمین گھومنے کے نظریے کے رد میں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 کوئی تبدیلی کی گنجائش اس میں جب ثابت ہو چکا تو اب کہتا ہے لڑکے قرآن دی تفسیر سائنس دے مطابق کرو اور اقل دے مطابق کرو یعنی اقل وہ جاتی کھوتیا کو اگریزاں سائنسدانوں کو سرج وجہ بابے ہوری پھر گئے سمجھ نہیں لگی مرے بابے ہوری پھر گئے دے مطابق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 میں اس کی ایسی خفاص سے پردہ کشائی کرنا چاہتا ہوں یاد رکھے دیا جاتا ہے وہ کیا کہ جس شرح مسلم ہے اس کے اندر اس نے یہ لکھی اس کتاب کے شروع میں تعارف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب جدید طلبہ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 کوئی حرفی اسلام بنا کر بیٹھ گیا جس طرح بہا بھی کرتے ہیں کوئی کہتا ہے مالکی امام مالکی شایدیشہ بھی یہ شریعت ہے کوئی کہتا ہے شایدیشہ بھی فلان فلان اب ہم کس کی مانے وہ لانتی پہلے ہی یہ اتراز کرتے ہیں اس خندیر خبیش نے ان کو اور ان کے اتراز کو مضبوط کر دیا ان جاہلوں کے ہاتھ میں اپنی کتاب دے کر یوں سمجھو اس خبیش نے بچے کے ہاتھ میں خنجر دے دیا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 حیرت کے اندھے پان کے اندر ہے جہالت کی کے جہالت کے حیرانی کے اندر ہے اور آگے فرمایا کہ مبتدی طالب البتدائی جو ہے اس کو شبہات سے منع کرنا یہ ایسے ہے جیسے کوئی نو مسلم شخص ہو جس کے دل دماغ کے اندر اسلام پختہ نہیں ہے اپنے دلائل کے ساتھ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 بیٹھنے اٹھنے سے منع کیا جاتا جائے گا تاکہ یہ ان کی صحبت میں شگوک و شباد میں پڑھ کر برباد نہ ہو جائے فرمایا جو ابتدائی طالب ہوتا ہے نا جس کے اندر کسی ایک مذہب مسئلہ حنفیہ شافیہ ہے ان کے حق یعنی دلائل اور اسلام کے حقانیت اور صداقت اور فکا, چون فکا کی کسی ایک مذہب کی حقانی صداقت اس کے دل دماغ میں پختہ نہیں ہوئی تو فرمایا اس کو بھی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 قبی المانو اللہ کا ولی ہے جید پختہ دین ہے جس کے دل دماغ کے اندر شریعت اسلامیہ پختہ ہو چکی ہے با عمل آدمی ہے بتتی پرہیزدار ہے تو ایسا شخص کفار کے ساتھ اگر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 اور تمام حرب جنگ کے جانتا ہے <laughs> اس کے لیے دشمن کی فوج میں گھس کر حملہ کرنا کوئی مضر نہیں اس تو فائدہ مند ہے سمجھ نہیں آ رہی تو اگلی اگر سے میں نے پڑھ, پڑھ دی ہے لیکن یہاں تک کافی ہے جو مقصود ہے ایسے حاصل ہو جاتا ہے غرض کے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 تو نے تو الٹا والے سنت کا بیڑا گرچ کر دیا تم نے تو پڑھنے والوں کا بیڑا گرچ کر دیا جب وہ چار چار مذہب پڑھیں گے ظاہر بات ہے وہ ہیں تو میٹرک والے سکول والے علماء کو تو تیری کتاب اردو والے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود اصل کتابیں پڑھ سکتے ہیں تو نے تو لکھی ہیں یہ سکولیوں کے لیے سکولی تو ویسے ہی بہمان مرتدین ہیں پہلے ہی وہ تو شیت اسلام سے متنفر ہیں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 یہ حد نگاہ ہے اسی وجہ سے اعلی حضرت امام عال سنت پتاور رضیہ شریف کے اندر کئی بار لکھا ہے کہ دان وجود آسمان کو منکرہ اور انکار وجود آسمان کو فرائے ہمارا اس سے سوال یہ ہے کہ تو نے کہا سائنسی نظریات آخری اور حتمی اور یقینی ہیں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 اور بےمان جب استقرار ساری کائنات کا ہو نہیں سکتا تو استقرار ناقص جو ہے وہ تو زنی ہوتا ہے بےغیر تو کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ قطعی چیزیں ہیں اس کا مطلب ہے تو تو فدو منطق کو بھی نہیں جانتا منتق کے اندر صاف لکھا ہو استقرار تام ہو تو پھر قطعیت کا فائدہ دیتا ہے ایسا ہے نا تو استقرار تو ہے وہ ادھر ناقص کیونکہ ساری کائنات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 تجلیات ہیں با واسطہ سر سید تجلی آتا ہے باباست اس کے اندر جب کوئی عالم زندہ بیٹھا ہوا ہے تو سمجھو تین میں ایسا رکھنا ہے جو کبھی تو نہیں ہوگا بے شک سنبھالنا اولا مائے حکانی کی ز... موت <مت> نا پر ہونے والا رکھنا ہے بے <مت> شک اور علماء شیطانی کی زندگی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 ہاں نظم رہ گئے اقبال کیرے گو سیا ایسے ملاؤں سے اقبال مخاطب ہوتے ہیں تے ملے گمن ذیل مک سود کا سراغ کتابوں میں ڈھونڈ لائے ملے گمن ذل مک کو سراغ اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جسے کا زرا فرماتے ہیں یورپی نیسری ماحول تہذیب کے دور کے اندر منزل مقصود کا سراغ لگانا بہت مشکل आए? ہے یہ صرف اسی شخص کو حاصل ہوگا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 <ملاح> تو پھر حقیقت کا سراغ مل سکتا ہے مقصود کا سراغ مل سکتا ہے میسراتی ہے فرصت فقط غلاموں کو میسرات پی ہے فرصت فقط غلاموں کو نہیں ہے بندے ہو کے لیے جہاں میں اللہ کو آج میں فارے گیا کیا آج فارے گئے اقبال اگریز شیطان آزاد بندے ہوں فارغ ہوں یا ربایت مصروف ہوں یا ربرفت فرصت ان کے پاس غلام ملازم ہوں وہ آخر فارغ ہو سکتا ہے اور مصروف بیٹھا یا سنا رہا یا سن رہا یا ربرفت مصروف ہے بندے تو اللہ کیا بابو فارغ ہونا ادھر شروع ہو جائے ذکر تبلیغ فارغ ہونا ہدایت کام اسلام کرنا لگ جائے اقبال اس گلتی فرصت فقط مو کو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 ہے رہ تیری نظر کنگے انگریزا عروج دنیا دنیاوی شیطانی جیڑی تو ترقی آخی یہ ویک کے نا انہ دا تے تسلط تک ویک دیکھ کے ہائے ہوئے, ہوئے, ہوئے. سب کچھ نا کی کی دے ناخی کر رہا پروشان ہکا بکا پجابی میں کہیں گے ہکا بکا بننا دیا بک بکا ویخ کے ایک بار میں تی دعا تیرنا وہ محبوب خدا اقبال وہ محبوب خدا جنہیں دی رات جنت دیا چیزاں غل بارو اک پھری محن اللہ, محن اللہ جس محبوب نے اللہ سوا نظر نو کسے پاسے خرچ کی سبحان جس محبوب نے مخلوق نو دیکھنا بھی گوارا با برو جس محبوب دی محبوبات رب تو ہٹ کے گئی نہیں میں دعا منگنا او محبوب تیری اکھ دی نگرانی کرے تاکہ اگریز والی چیزوں نو کے علاو بولا مفتی مگر بھی آؤں والے لوگوں کا فروغ بلندی ہاں کھیرا کر رہا ہے تجھے تیری نظر کا نگاہ باہ ہو صاحب اللہ بڑا گیا سمجھ وہ بد میں ایش ہے مہمان یک نفس دو نہ چمک رہے ہیں مثال ستارا جس کے عجاب جد پیالے ستارے چمکتے پرہنی ہوں ایک دو سا مہمان ہوں وہ باز محش آ کے جی تین دی چمکتے دسن نہ وہ باز میش می کیا مطلب وہ وہ تہذیب وہ تمدن وہ رہن سہن وہ زندگ تر حیات ہزار سمجھی دنوں کا پراڑنا جیتے ویکھے کہ باہر وچ انسانیت کوئی نہیں وچ دینداری کوئی نہیں وچ کوئی شے نہیں محل بلبنے کمکنے لٹانے ہر پاسے او دے نال جڑی تہذیب چمکدی دوکھ دی, دوک دی پڑی سائنس دے سامان نال جڑی تہذیب چمکدی پئی فرماندہ اقبال سمجی چاند دن تے چاند لمہاں دی مہمان نہیں کیوں کہ جدوں چمک کے دی کسی دوسری چیز نال لے اپنے اندر دے کچھ ہے ہی نہیں انسانیت ہی کوئی نہیں تے اپے انسان چھڑ جان گے واسطے چند دنوں دی مہمان سمجھی یورپی تہذیب نو بہتا وقت مل سکتا یورپی تہذیب نو بہتا وقت نہیں مل سکتا سمجھ نہیں آئی ہوں غلام رسول سہی شیر غلام رسول سے جی کی نظر کر رہا ہیں کیا بات ہے کیا بات او پر ایک بات رہ گئی او ہوئے اگر وہ بات رہو تو موضوع ہو رہا سمجھو کرو وہ گل وہ حضرت کے پیر کی بات ہے غلام رسول کے پیر کی بات ہے اقبال کہتے ہیں کیا ہے تج کو کتابوں کو میں نے برطانیہ میں نے فلاں ملک سے ماشاء اللہ مسلم کی شروعات رکھی ہوئی فلاں اتنا مطالعہ لکھا ہوا مسئلہ وہ خبیش نے اپنی کتابیں صرف دکھانے کے لیے یہ شرح مسلم لکھ دی کہ میں نے فلاں فلا کتاب میرے پاس ہے یہ حوالہ ہے بولا کتاب میرے پاس ہے یہ حوالہ ہے بلا کتاب میرے پاس ہے یہ حوالہ اقبال ایسے کو کہتے ہیں کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور کتنا سبا سے بھی نہ ملا تجھ کو بوے گل کا سراغ اقبال فرماتے ہیں او ملا او سکوری ملا کتابوں نے تجھے ایسا اندھا کر دیا سبحان اللہ کس نے کتابوں نے کتابیں آنکھ نہیں دیتی آنکھ اللہ کے فقیروں سے ملتی آنکھ آنکھ والے سے ملتی ہے بات کو سمجھنا اب اقبال کہتے ہیں وہ تجھے کتابوں کے شوق ذوق نے اتنا اندھا کر دیا کتابیں پڑھ پڑھ کر اتنا اندھا ہو گیا کہ شباب چلی صبح کی ہوا کیا صبح کی ہوا جب چلتی ہے پھول کھلتے ہیں سبحان اللہ تو بولو مرو پھول کیا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تجھے ایسا انداز کر دیا کہ صبح کی ہوا چلی وہ پھول کھلانے کے لیے آئی تجھے پھول کا سراغ سبحان اللہ اس سے بھی نہ مل سکتا کیا مطلب حق کا یہ حضرت صاحب ہمارے آئے نا انہوں نے جو فکر پیش کی ہے یہ صبح یہ سبا ہے یعنی ان کو سمجھو ان کی باتیں یہ گل, گل حقیقت حقیقت کا چراغ یہ حقیقت آہ کے پھول ہے اور یہ فکر جو ہے یہ اس باد صبا ہے اس کی وجہ سے جدھر جاتی ہے جدھر جاتی ہے بے سمجھوں کو بھی سمجھ دے دیتے ملتا ہے یہ فکر جدھر رخ کرتی ہے حق کا پتہ چل جاتا ہے اقبال کہتے ہیں کتابوں کتابوں میں وانتی بیٹھ بیٹھ کر اتنا اندھا ہو گیا ہے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 وہ اس فکر سے مارو رہا دکھنے لگی شیر باقی سنو سنو یہ کیوں معروم رہتے ہیں وہ کتابوں کی مصروفیت خود معرومی کا سبب ہے کیوں بندہ یہ کتاب یہ اعتماد کر بیٹھے ہیں کتاب اور نفس پر یہ خود ہی پیدا ہوئی اور نفس پر اعتماد کرنے سے ختم اللہ تعالیٰ نے ہدایت کرا ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ وابستہ رکھا سے وہ خاص بندے اللہ کی طرف سے آتے ہیں اس کی تربیت پاتے ہیں ان کے متعلق اقبال نے کہا ہے بنا سنا دوں مدرسے سے مدرسے مدرسے معروم ہے اور کوہ بیاں بان سے فقیر نکل رہے ہیں اللہ کیا بات ہے ہدایت والے روشن زمین نکل رہے ہیں ضرور ضرور یہ نظم کا نام ہے مدرسہ جو پہلے سنائی تھی اور وہ غزل ہے وہ غزل ہے وہ غزل ہے جی مدرسہ وہ غزل ہے مدرسے کے متعلق اقبال کے کہتے ہیں حاضر ملک الموت ہے تیرا جس میں حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری کے تجھے فکر ماس کہتا ہے مدرسے مدرسہ جیت سکول والا دوسرے مدرسے سارے ٹکر ہاں جی پر ہیں ملازمت کے لیے وہ کہتا ہے یہ سارے ملک الموت ہے مدرسے نہیں ہے جیسے ملک الموت جان کٹ نکال لیتا ہے یہ کتے نکال جائے تیرے ایمان کی جان نکال رہے ہیں ہر ایمان کی جان نکال رہے ہیں اصرے حاضر مالا کلب ہے تیرا جس نے قبض کی روح تری دے کے تجھے فکر معاش دل <سؤال> لذتا ہے حریفانہ کشا کش سے تیرا لرتا ہے باطل ٹکرا نہیں کدی ٹکراؤ سوچتا نہیں کدی ٹکرا باطل لال سوچتا نہیں سوچتا نہیں مر چکے کیوں آخگی نہ ہی کہ جنگ ہوں فرماد دل رستا ہے ہری فا نہ کشا کش تیرا سبحان اللہ دولا. زندگی موت ہے کھو دیتی ہے جب ذوق کے خلاص سبحان اللہ اللہ پرے حق بات چلدی جنگ تے مخالفت تے اے زو اے ذوق اندروں مکھ جا وے پھر زندگی زندگی نہیں دی بندہ جوندے جی ہی مر جاندا سبحان اللہ جوندے ائی مر جاندا اس جنور سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا جو یہ کہتا تھا خیرد سے کہ بہانے نہ تراش فرما دینے ہو جیڑا عشق جنور اندر اندہ سی مسلمان نہ دے جیڑا عشق جنور مسلمان اندر اندہ سی جیڑا عقل بہانہ بڑان لگ دی سی آکھ دی سی اتھے نہ کر اتھے اینجی کر بچ جا اپنے آپ نو بچا لے بہانا بنا کے میدان چو بچا چاہیے اس ساز نہانے سات جیڑا عشق جواب سی مر بہانے نہ بناؤ اص حسین آگو میدان اچ بجن اس جنون سے تجھے تعلیم نے کیا گانا کیا تعلیم اترا پائی بیٹھے وہ عشق تے جنون تیرے اندر ختم ہو گیا اور عقل دے بہانے من نے۔ تا کر کے من کھٹو بن گیا ہے نکما کھٹو بن گیا ہے نکما اس جنوں سے کچھ تعلیم نے بیگانہ کیا ہے جو یہ کہتا تھا خرد سے کے بہانے نہ تراش سبحان اللہ اکل رات بڑا چتر مرتا کدھر چل چل مارتے چھٹی کر چل قربانی دیتے سبحان سبحان را, سبحان. سبحان سبحان سبحان فید فطرت نے تجھے دیدا شاہی بخشا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرت نے غلام اگریز دیا پٹو سگولی تیرے اندر قدرت نے بادہ شاہی والے جوہر رکھے سن اگریز دی غلامی چ لانسی گواہ بیٹھے اج چمگا بن بھٹ چمگا <سؤال> در جی چمگا در دن نو اڈ نہیں سکتی سورج نی سکتی تم اسلام کے ماحول جی نہیں سکنا مرن لگ پی نو اس واسطے تمگا دڑیں اسلام داز نہیں رہے اسلام اسلام جی سن تنگریز کی ہیںری رات چمگا دڑا جینا کیا بات پہ دے فطرت نے تجھے فطرت فید نے اللہ تعالیٰ تیروں پیدا کر دیا ہدایت ویچ رکھی سی اور ساری گواب اٹھائیں تاں کر کے اسیان نیا ہوں اے لانتیوں اے پڑیا نالو انپرچنگے جے جو راب جلا رکھیا تھی جو ہروں تے بچائی پھر دینے فید فطرت نے فید فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشاہ جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ خفاش خفاش خفاش چمگا اور آخر درد اقبال فرما ہے مدرسے نے چھپایا جن کو جس دے مدرسے نے فلانے مدرسے سے دے مدرسے مدرسے نے جس مدرسے نے آنکھوں سے چھپایا جن کو خلوت کو بیا ماں میں وہ اسرار ہے پترا मदरसे जड़े राज तैथू छुपाई बैठे ने جنگل پہاڑ تنا حضرت نجائے ایمانک گلجر بن کے مجد بندہ سی آرخت بربس مزید اما گفت باما شناب بولا کردی مسافر چفتو باغ چفتو آس پابان جدو میں فکیر مسافر مسافر خانے تو جاگا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 یہ ہاں وہ راز اقبال کہتا ہے مرے مولوی جڑے راز مولے ماں جڑے راز سے نیلامی ہے جنگل اللہ اقبال ہمارا ایک اور مقام پر فرماتا ہے فطرت کے مقام سے کرتا ہے بہانی کے مقاصد کی کرتا ہن گہ پانی کون یا مر یا بدستہ سہارا یا مرکو ہستانی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 کہ ذکر فکر میں مصروف رہتا ہے اور صوفیہ کے طریقے کے مطابق تنہائی اختیار کرتا ہے سبحان اللہ اس پر یہ راز کھلتے ہیں بے سبحان باہر اس پر یہ راز کھلتے ہیں کتابیں لگتی آخری میں بات کرتا ہوں وہ اس کے پیر کی جو رہ گئی تھی ادھر شکایت یار زندہ وہ اندر بات اتر گھنٹہ سے ادھر سبحان سبحان اللہ اللہ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 ایک سو بیس ایک سو بیس پر کہہ رہا ہے توجہ سا, بھائی سائنس کی سمت اور ہے اسلام کی اور بے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی مثال ایسے ہے جیسا ایک شخص مشرق کی جانب جا رہا ہے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 مغرب والے کا مشرق والے کی طرف کر دو یا مشرق والے کا مغرب تو پھر مل, جا مل جائیں گے کہ نہیں ملیں گے شاید پھر مل جائیں گے اب بات دی دی کو سمجھنا ذرا کازمی بڑا کہہ رہا ہے یہ دونوں کیونکہ مخالف سمت جا رہے ہیں یہ اب سائنس ادھر کو روکنی پھیر سکتی اور اسلام سائنس کے پیچھے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 کس کا رخ پھیرو کس کی طرف مشرق کی طرف پھرتا ہے ٹھیک ورنہ چھتر مار کے جان دو اور یہ لانتی کہتے ہیں نہیں اسلام کا رخ پھیرو مغرب کی طرف اور وہ ملاؤ سمجھ نہیں آئی اور سچی دس ات کرنا ہونا عیسائی گیا کھوتا مجھ لین مجھ کبھی انہیں دیکھی نہیں سی عیسائی گیا بھینس لینے کے لیے بھینس اس نے کبھی دیکھی نہیں تھی اگلا کوئی طرح باز تھا اس نے بھینس تو دی لیکن بھینس کے ساتھ جو بچہ تھا وہ گدے کا لگا دیا جب عیسائی لے کر واپس آیا دودھ لینے کا وقت آیا شام کو دود کے لیے گدے کے بچے کو بھینس پر چھوڑا دودھ اتارنے کے لیے وہ ایک طرح منہ کر کے ہنگنا شروع کر دیا اور جو بھی تھی اس نے ریگنا شروع کر دیا وہ بڑا پریشان اخیر کہتا ہے وہ ظالموں دھد تصیب بولی تیک کر لو ایک ہی ریگی جان مہانسی مشرق اے کبھی کٹھے ہو سکتے مریض آدھے کرو بدلو کرو سمجھ آ رہی اچھا اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جلانتی کہتے ہیں ایس قرآن سے نکلی ہے غلام فضول کے غلام فضول کے مطابق بھی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 देखा। देखा। तो बोलो ना सड़क के किनारे दो मंजे डाल सुत न कोई तीन चार बजे थाने बड़ी सुताई है پولیس والے ایک منجے میں میرا پیو میری بیوی ستے ہوئے نے سڈے کوالتو منجی کو میری پولیس والا کہ مرادو سان منجی دے دے نہ ترتیب ہو گئے سو دلی اللہ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 سیب کے نیچے سیب کے درخت کے نیچے سویا ہوا ہے اوپر سے سیب گرتا ہے اور وہ کہتا ہے اور اس کے فورا وہ سیب جیسے میں نے بتایا مجھے جو میرا <laughs> وہ جو دل کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ لازمن وہ شیر سیب اس کی ٹینڈ شریف میں لگا ہوگا ٹینڈ نے اس کو بونلا دیا ہوگا چکرا گیا, چکرا گیا تو چکرا کر کہنے لگا خیال یہ خیال <laughs> ہو گیا یہ و ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ نیچے اس وجہ سے آیا نیچے اس وجہ سے آیا کہ زمین بھاری تھی تو بھاری نے اس ہلکے کو پھینک لیا ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے یہ کوئی عقلی یقینی بات نہیں ہے یہ اسے کوئی آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے اس کے متعلق کوئی ندیاں بھی کائم کر سکتا ہے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 تخمت شیطان و مل مس اگر شیطان تجھے انگلی دے انگلی دے شیتان انگلی دے تو اس انگلی سے جو تمہیں خیال پیدا ہو جائے لانتی کو تبیز ہو جائے یہ تم ہے کہ وہ کائنات کا نظریہ بن جائے غیر متقجر خیال بن جائے اتبی یقینی نظریہ بن جائے یہ کہاں ہے سبحان اللہ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 دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہو کہ جو علم حباس کے دائرے میں رہتا ہے وہ سائنس ہے اچھا جو عقل تک محدود رہتا ہے وہ فلسفہ ہے اور جو ان دونوں سے آگے بڑھ کر واہ خدا بندی تک وہ خدا بندی ہے وہ دین سبحان بے شک سبحان خدا وہی ہے جن وہی آخ دے ہو محط محط اور وہی جانتے ہو مرو حضور پاک سے وہی اترتی تھی نا پاک اور چھوڑ چھوڑ کے درد تھا نا وہی اترتی تھی شک اب جو جس چیز جہاں تک غیب کیا ہوتا ہے غیب کیا ایک ہے ماسوس حاضر ایک ہے غیب غیر معصوص معصوص پر بنا ہے علوم میں جدید تھی غیب کیا چیز ہے جہاں غیر وہ ہے کہ نہ ہواس اس کو پا سکے نہ عقل پا سکے وہاں کے بغیر معلوم نہ ہو اللہ کے بتانے اور دائر کرنے کے بغیر معلوم نہ ہو. ہو یعنی ان دو چیزوں کی وہ شہد اور دائرے سے باہر ہوا نہ حواس وہاں پر کافی ہوں بے شک نہ عقل سبحان کافی ہو گئے بے شکان اب سن لو So, جو, جو سائنس ہے جو Sائنس سائنس ہے یہ ہواس کا جو فلسفہ ہے وہ ہے یہ کہہ لو بالکی یوں کہ جو سائنس ہے یہ ہے مشاہدے اور تجربے کا جو فلسفہ ہے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 غیب اللہ اللہ نہ اللہ سمجھ میں آتا ہے نہ دیکھا پرخاس جاتا ہے نہ سمجھ میں آتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے اور ماننے کا نام ہی مانا اسی وجہ سے قرآن مجید نے فرمایا مومنی قرآن کس کے لیے ہدایت یہ کتے کہتے ہیں جی انگریز قرآن پڑھ گئے سمجھ گئے فلاں رامزاد قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اللہ بفیقین بال قائم اللہ فرماتا ہے قرآن حادرہ پر ہے دو صرف انی لوگوں کے لیے جو مستقی فہلگار ہیں یہ اللہ کون پرہیزگار ہے فلم پہلی نشانی پرہیزگار ہوگی ہے اللہ بال غائب جو غیب کو مانتے یہ نہیں فرماتا جو غائب کو دیکھتے ہیں یہ نہیں فرماتا جو غائب کو سمجھتے ہیں اللہ اللہ نہ سمجھو یا کو سمجھتے ہیں سمجھا نہیں جاتا غیب مانا جاتا غیب مانا جاتا ہے بیرو بھی کہہ دے مان لگا چنگا سمجھ لگى نارائ تقبير نارائى تقير نارائ غوشيں گوسياں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 کیونکہ یہ انسان کو یہ زندیق بناتا ہے نیچری بناتا ہے اب سمجھ آ گئی جیسے پیچھے وضاحت کر سکا با. با. اب جو سائنس یہ <تصفح> سائنس اسٹائل میں انتہائی پست ہے بے پرانے, بے پرانے پرانے فلسفے کے نزدیک تو یہ جی بالکل ردی شمار ہوتا ہے یہ جو ہے سائنس کا سائنس جہاں پر رک گئی وہاں سے فلسفہ شروع ہوا جہاں فلسفہ رک گیا وہاں سے دین شروع اللہ اللہ اللہ بے شک بے شک سائنس کی انتہا فلسفے کی ابتدا ہے فلسفے کی انتہا مصطفیٰ کے دین کی, کی ابتدا بے شک بے شک بے شک تو یہ لانتی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 مل کے اندر فرمایا جتنے فلاسفہ ہے یہ سارے کافر ہیں سکولی کتے اتنے ہلکے ہیں فلسفی بنا وہ سائنسدان اور فلسفے میں فلاسفہ شمار کر رکھو کتّی وہ تو کہہ رہے ہیں سارے کافی ہیں یہ تو ایسا ہے جیسے مجھے مجھے ایک گائے چشتی سکول ہے وہ لال سی سارے دن کی سکول میں تو پچیس سال سے سکول کی ٹھکائی کر رہا ہوں تو مجھے اچھا یہ سار پادری اور یہ اشرف اور یہ جناب جی غلام فضول یہ کہتے ہیں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 ادھر کہتے ہے قرآن انہوں نے سمجھا لانتی قرآن تو تم سے زیادہ انہوں نے سمجھا تو پھر الٹا وہ تمہیں مسلمان کریں گے کہ تم ان کو بادل کے تو پھر ان کے نظریے کے مطابق تو ما پڑا ہے تو انگریز تو سر مسلمان کریں گے کیونکہ نے کم سمجھا انہوں نے سبحان اللہ یار ان کو کیا کہیں سب بزرگا نے دن دوڑ ہے یہ آج کے بزرگ یہ دوڑے بہر اب یہ باتیں پوری سبحان ساڑھے چار گھنٹے لگے